بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل على سیدنا ومولانا محمد وعلا آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یاد الجلال والاکرام صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرض علوم کورس کے اندر عقائد کے باب میں ہم بہار شریعت حصہ اول سے عقائد پیش کر رہے ہیں اور حشر کا بیان چل رہا ہے اور حشر کے بیان کے اندر عقیدہ نمبر ایک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں قیامت بے شک قائم ہوگی اس کا انکار کرنے والا کافر ہے قیامت کا قیام نس سے ثابت ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک سورہ حج کے اندر ارشاد فرمایا ون نسا علی وفیح تو فرماتے ہیں قیامت بے شک قائم ہوگی اس کا انکار کرنے والا کافر ہے چونکہ وہ قرآن پاک کی نصوص قطعیہ کا انکار کر رہا ہے عقیدہ نمبر دو حشر صرف روح کا نہیں بلکہ روح اور جسم دونوں کا ہے جو کہے کہ صرف روحیں اٹھیں گی جسم زندہ نہ ہوں گے وہ بھی کافر ہے عقیدہ نمبر تین دنیا میں جو روح جس جس جسم کے ساتھ متعلق تھی اس روح کا حشر اسی جسم میں ہوگا یہ نہیں کہ کوئی نیا جسم پیدا کر کے اس کے ساتھ روح متعلق کر دی جائے جس طرح کہ تناسخ کے عقیدے کا رد ہم پہلے کر آئے ہیں اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ روح اسی جسم کے اندر دوبارہ لوٹے گی عقیدہ نمبر چار جسم کے اجزاء اگرچہ مرنے کے بعد متفرق ہو گئے اور مختلف جانوروں کی غزا ہو گئے مگر اللہ تعالیٰ ان سب اجزاء کو جمع فرما کر قیامت کے دن اٹھائے گا قیامت کے دن لوگ اپنی اپنی قبروں سے ننگے بدن ننگے پاؤں نہ شدہ اٹھیں گے اس وقت بدن پر کپڑے نہیں ہوں گے پاؤں میں جوتے نہیں ہوں گے اور ختنا نہیں ہوا ہوگا جس طرح انسان پیدا ہوئے تھے اسی حالت میں وہاں پر اٹھیں گے اللہ تعالی نے پرانے پاک کے اندر ارشاد فرمایا کما بدنا ابلا خلک واینا کنافا کہ جس طرح ہم نے پہلے پیدا کیا اسی طرح ہم اس کو اٹھائیں گے بعد علینا فرمایا یہ ہم پر وعدہ ہے انا کنفا علین بے شک ہم یہ کرنے والے ہیں اور مسلم شریف کے اندر بخاری شریف کے اندر اور مصند عما محمد بن حمبل کی روایت ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یوشر الناس یوم القیامت خفاطن اوراتن غرلن کی انسانوں کا قیامت کے دن حشر ہوگا خفاطن ننگے پاؤ ہوں گے عورتن ننگے بدن ہوں گے غرلن اور فرمایا نہ ختنا شدہ ہوں گے اما عائشہ سے رضی اللہ تعالی انہا نے عرض کیا رسول اللہ اس وقت مرد اور عورتیں ننگی حالت میں ہوں گے تو کیا ایک دوسرے کو دیکھیں کہ نہیں یہ تو شرم والی بات ہے کہ اس وقت کیسے ایک دوسرے کو ننگی حالت میں دیکھیں گے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت نفسا نفسی کا عالم ہوگا پلا دیکھنے کے اس وقت کسی کے اندر ہمت ہوگی یعنی ایک دوسرے کو وہ کیسے دیکھ پائیں گے کہ اس طرح درد و کرب کا اور مصیبت کا عالم ہے تو فرمایا کہ سارے کے سارے اس وقت ننگے بدن ننگے پاؤں گے کوئی پیدل کوئی سوار ان میں بعض تنہا سوار ہوں گے اور کسی سواری پر دو کسی پر تین کسی پر چار کسی پر دس ہوں گے کافر منہ کے بل چلتا ہوا میدان حشر کو جائے گا کسی کو ملکا گسیٹ کر لے جائیں گے کسی کو آگ جمع کرے گی یہ میدان حشر ملک شام کی زمین پر قائم ہوگا زمین ایسی اموار ہوگی کہ اس کنارہ پر رائی کا دانا گر جائے تو دوسرے کنارے سے دکھائی دے اس طرح زمین اموار ہوگی اس دن زمین تانبے کی ہوگی مٹی کی نہیں ہوگی تانبے کی زمین ہوگی اور افتاب ایک میل کے فاصلہ پر ہوگا راوی حدیث نے فرمایا کہ معلوم نہیں کہ میل سے مراد سرما کی سلائی ہے یا میل مسافت یعنی میل کے دو معنی ہوتے ہیں سرما کی سلائی کو بھی میل کہتے ہیں اور میل ایک مسافت کا بھی نام ہے کہتے ہیں کہ اس میل سے کیا مراد ہے دونوں ہو سکتے ہیں اگر میلے مسافت بھی ہو تو کیا بہت فاصلہ کہ اب چار ہزار برس کی راہ کے فاصلہ پر اور اس طرف آفتاب کی پیٹ ہے ابھی چار ہزار میل کے فاصلہ پر آفتاب ہے اور آفتاب کا چہرہ ہماری جانب نہیں ہے سورج کا چہرہ ہماری جانب نہیں ہے سورج کی ہماری جانب پیٹ ہے ابھی اور ہزاروں میل دور مسافت پر ہے پھر بھی جب سر کے مقابل آ جاتا ہے گھر سے باہر نکلنا دشوار ہو جاتا ہے اس وقت کے ایک میل کے فاصلہ پر ہوگا اور اس کا منہ اس طرف ہوگا آج تو ہے نا اس کی پشت ہماری جانب ہے اس وقت سورج سوا نیزے پر ہوگا اور سورج کی پشت ہماری جانب نہیں سورج کا چہرہ ہماری جانب ہوگا تپش اور گرمی کا کیا پوچھنا اور اب مٹی کی زمین ہے مگر گرمیوں کی دھوپ میں زمین پر پاؤں نہیں رکھا جاتا اس وقت جب تانبے کی ہوگی اور افتاب کا اتنا قرب ہوگا اس کی تپش کون بیان کر سکے اللہ تعالی زوجل پناہ میں رکھے بھیجے کھولتے ہوں گے اور اس کثرت سے پسینہ نکلے گا کہ ستر گز زمین میں جذب ہو جائے گا اتنا پسینہ نکلے گا کہ ستر گز زمین کے اندر وہ پسینہ جذب ہو جائے گا پھر جب پسینہ زمین نہ پی سکے گی وہ اوپر چڑھے گا کسی کے ٹخنوں تک کسی کے گھٹنوں تک کسی کی کمر تک کسی کے سینہ تک کسی کے گلے تک اور کافے کے تو منہ تک چڑھ کر مثل لگام جکر جائے گا جس میں وہ ڈبکیاں کھائے گا اس گرمی کی حالت میں پیاس کی جو کفیت ہوگی محتاج بیان نہیں زبانیں سوکھ کر کاٹا ہو جائیں گی بعضوں کی زبانیں منہ سے باہر نکل آئیں گی دل ابل کر گلے کو آ جائیں گے ہر مبتلا بقدر گناہ تکلیف میں مبتلا کیا جائے گا جس نے چاندی سونے کی زکات نہیں دی ہوگی اس مال کو خوب گرم کر کے اس کی کروٹ اور پیشانی اور پیٹھ پر داغ کریں گے جس نے جانوروں کی زکات نہیں دی ہوگی اس کے جانور قیامت کے دن خوب تیار ہو کر آئیں گے اور اس شخص کو وہاں لٹائیں گے اور وہ جانور اپنے سینگوں سے مارتے اور پاؤں سے رونتے ہوئے اس پر گزریں گے جب سب اس طرح گزر جائیں گے پھر ادھر سے واپس آ کر یوں ہی اس پر گزریں گے اس طرح کرتے رہیں گے یہاں تک کہ لوگوں کا حساب ختم ہوگا واضح پھر باوجود ان مصیبتوں کے کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا بھائی بھائی سے بھاگے گا ماں باپ اولاد سے پیچھا چھڑائیں گے بی, بی بچے الگ جان چھڑائیں گے ہر ایک اپنی اپنی مصیبت میں گرفتار کون کس کا مددگار ہوگا حضرت آدم علیہ السلاط وسلام کو حکم ہوگا اے آدم دوستیوں کی جماعت الگ کر ارض کریں گے کتنوں میں سے کتنے ارشاد ہوگا کہ ہر ہزار سے نو حضرت آدم علیہ سلاط و کو حکم ہوگا کہ دوستیوں کی جماعت کو الگ کرو وہ کریں گے یہ اللہ کتنوں میں سے کتنے الگ کرنے ہیں حکم ہوگا کہ دوستیوں کی جماعت میں سے ہے ان کو الگ کر دو ایک ہے جس کو جنت نصیب ہوگی یہ وہ وقت ہوگا کہ بچے مارے غم کے بورے ہو جائیں گے حمل والی کا حمل ساکٹ ہو جائے گا لوگ ایسے دکھائی دیں گے کہ نشہ میں ہیں حالانکہ نشہ میں نہ ہوں گے لیکن اللہ تعالی کا عذاب بہت سخت ہے غرض کس کس مصیبت کا بیان کیا جائے ایک ہو دو ہو سو ہو ہزار ہو تو کوئی بیان بھی کرے ہزار ہاں مسائب اور وہ بھی ایسے شدید کہ الامان الامان اور یہ سب تکلیفیں دو چار گھنٹے دو چار دن دو چار ماہ کی نہیں بلکہ قیامت کا دن کہ پچاس ہزار برس کا ایک دن ہوگا قریب آدھے کے گزر چکا ہے اور ابھی تک اہل محشر اسی حالت میں ہے اب آپس میں مشورہ کریں گے کوئی اپنا سفارشی ڈھونڈنا چاہیے ہم کو ان مصیبتوں سے رہائی دلائے ابھی تک تو یہ نہیں پتہ چلتا کہ آخر کدھر کو جانا ہے یہ بات مشورے سے قرار پائے گی کہ حضرت آدم علیہ السلاۃ والسلام ہم سب کے باپ ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے دست قدرت سے بنایا اور جنت میں رہنے کو جگہ دی اور مرتبہ نبوت سے سرفراز فرمایا ان کی خدمت میں حاضر ہونا چاہیے وہ ہم کو اس مصیبت سے نجات دلائیں گے بہم مشورہ کے بعد افتاح و خیال گرتے اٹھتے کس کس مشکل سے ان کے پاس حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے اے آدم آپ ابوالبشر ہیں اللہ تعالیٰ عز و جل نے آپ کو اپنے دست قدرت سے بنایا اور اپنی چنی ہوئی روح آپ میں ڈالی اور ملائکہ سے آپ کو سجدہ کرایا اور جنت میں آپ کو رکھا تمام چیزوں کے نام آپ کو سکھائے آپ کو سفی کیا آپ دیکھتے نہیں ہم کس حالت میں ہیں آپ ہماری شفاعت کیجئے اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے نجات دے فرمائے گے میرا یہ مرتبہ نہیں مجھے آج اپنی جان کی فکر ہے آج رب تعالیٰ عز نے ایسا غدب فرمایا نہ پہلے کبھی ایسا غدب فرمایا نہ آئندہ فرمائے تم کسی اور کے پاس جاؤ لوگ عرض کریں گے آخر کس کے پاس ہم جائیں فرمائیں گے نوح علیہ سلاۃ کے پاس جاؤ کہ وہ پہلے رسول ہیں کہ زمین پر ہدایت کے لیے بھیجے گئے لوگ اسی حالت میں حضرت نوح علیہ سلاۃ و سلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور ان کے فضائل بیان کر کے عرض کریں گے آپ اپنے رب کے حضور ہماری شفاعت کیجئے وہ ہمارا فیصلہ کر دے یہاں سے بھی وہی جواب ملے گا کہ میں اس لائق نہیں مجھے اپنی پڑی ہے تم کسی اور کے پاس جاؤ ارض کریں گے آپ ہمیں کس کے پاس بھیجتے ہیں فرمائیں گے تم ابراہیم خلیر اللہ کے پاس جاؤ کہ ان کو اللہ تعالی نے مرتبہ خلت سے ممتاز فرمایا لوگ یہاں حاضر ہوں گے وہ بھی یہی جواب دیں گے میں اس قابل نہیں مجھے اپنا دیشہ ہے مختصر یہ کہ وہ حضرت منہ علیہ سلاۃ وسلام کی خدمت میں بھیجیں گے وہاں بھی وہی جواب ملے گا پھر موس علیہ سلاۃ وسلام حضرت عیسلیہ سلاۃ وسلام کے پاس بھیجیں گے وہ بھی یہی فرمائیں گے میرے کرنے کا یہ کام نہیں آج میرے رب نے وہ ادب فرمایا کہ نہ کبھی ایسا فرمایا نہ فرمائے مجھے اپنی جان کا ڈر ہے تم کسی دوسرے کے پاس جاؤ لوگ ارض کریں گے آپ ہمیں کس کے پاس بھیجتے ہیں فرمائیں گے تم ان کے حضور حاضر ہو جن کے ہاتھ میں فتح رکھی ہے جو آج بے خوف ہیں وہ تمام اولاد آدم کے سردار ہیں تم محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو وہ خاتم النبیین ہے وہ آج تمہاری شفاعت فرمائیں گے انہی کے حضور حاضر ہو وہ یہاں تشریف فرما ہیں اب لوگ پھرتے پھراتے ٹھوکریں کھاتے روتے چلاتے دہائی دیتے حاضر برگاہ بے کس پناہ ہو کر عرض کریں گے اے محمد صلی اللہ تعالی وسلم اے اللہ تعالیٰ کے نبی حضور کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے فتح باب رکھا ہے آج حضور متمن ہے ان کے علاوہ اور بہت سے فضائل بیان کر کے عرض کریں گے حضور ملازادہ تو فرمائیں ہم کس مصیبت میں ہیں اور کس حال کو پہنچے حضور بارگاہ خدا بندی میں ہماری شفات فرمائیں اور ہم کو اس آفت سے نجات ملوائے جواب میں ارشاد فرمائیں گے آنا نہ میں اس کام کے لیے ہوں آنا صاحب میں ہی وہ ہوں جسے تم تمام جگہ ڈھونڈ آئے یہ فرما کر بارگاہ عزت میں حاضر ہوں گے اور سجدہ کریں گے ارشاد ہوگا یا محمد ارفع راسک وقل تسمع وسل تحتا وشفا تشفا اے محمد اپنا سر اٹھاؤ اور کہو تمہاری بات سنی جائے گی اور مانگو جو کچھ مانگو گے ملے گا اور شفات کرو تمہاری شفات مقبول ہوگی اور دوسری روایت میں بکل اے حبیب پیارے تم فرماؤ تمہاری اطاعت کی جائے گی پھر تو شفات کا سلسلہ شروع ہو جائے گا یہاں تک کہ جس کے دل میں رئی کے دانا سے کم سے کم بھی ایمان ہوگا اس کے لیے بھی شفات فرما کر اسے جہنم سے نکالیں گے یہاں تک کہ جو سچے دل سے مسلمان ہوا اگرچہ اس کے پاس کوئی نیک عمل نہیں اسے بھی دوزخ سے نکالیں گے اب تمام انبیاء اپنی امت کی شفاعت فرمائیں گے اولیاء کرام شہداء علماء حفال حجاج بلکہ ہر وہ شخص جس کو کوئی منصب دینی عنایت ہوا اپنے اپنے متعلقین کی شفاعت کرے گا نابالغ بچے جو مر گئے اپنے ماں باپ کی شفاعت کریں گے یہاں تک علماء کے پاس کچھ لوگ آ کر ارد کریں گے ہم نے آپ کو وضو کے لیے فلاں وقت میں پانی بھر کر دیا تھا کوئی کہے گا کہ میں نے آپ کو استنجا کے لیے ڈھیلا دیا تھا تو لہذا میری شفاعت کریے علماء ان تک کی شفاعت فرمائیں گے عقیدہ نمبر پانچ حساب حق ہے امال کا حساب ہونے والا ہے عقیدہ نمبر چھ حساب کا منکر کافر ہے کسی سے تو اس طرح حساب لیا جائے گا کہ اس سے پوچھا جائے گا کہ توں نے یہ یہ کام کیا ارض کرے گا اے رب یہاں تک کے تمام گناہوں کا اقرار کر لے گا اب یہ اپنے دل میں سمجھے گا اب گئے فرمائے گا ہم نے دنیا میں تیرے عیب چھپائے اور اب بخشتے ہیں کسی سے سختی کے ساتھ ایک ایک بات کی باز پرس ہوگی جس سے یوں سوال ہوگا وہ ہلاک ہوا کسی سے فرمائے گا اے فلاں کیا میں نے تجھے عزت نہ دی تجھے سردار نہ بنایا اور تیرے لیے گھوڑے اور اونٹ وغیرہ کو مسخر نہ کیا اور ان کے علاوہ اور نعمتیں یاد دلائے گا عرض کرے گا ہاں تو نے سب کچھ دیا پھر فرمائے گا تو کیا تیرا خیال تھا کہ مجھ سے ملنا ہے عرض کرے گا کہ نہیں فرمائے گا تو جیسے تو نے ہمیں یاد نہ کیا ہم بھی تجھے عذاب میں چھوڑتے ہیں بعد کافر ایسے بھی ہوں گے کہ جب نعمتیں یاد دلا کر فرمائے گا کہ نے یہ کیا تو نے یہ کیا عرض کرے گا تجھ پر اور تیری کتاب پر اور تیرے رسولوں پر ایمان لایا نماز پڑھی روزے رکھے صدقہ دیا اور ان کے علاوہ جہاں تک ہو سکے گا نیک کاموں کا ذکر کر جائے گا یعنی جھوٹ کے طور پر کہے گا کہ میں نے تو ایمان بھی لایا تھا میں نے فلان ایک کام کیا تھا فلان ایک کام بھی کیا تھا تو ارشاد ہوگا تو اچھا تو ٹھہر جا تجھ پر گواہ پیش کیے جائیں گے یہ اپنے جی میں سوچے گا مجھ پر کون گواہی دے گا اس وقت اس کے منہ پر مہر کر دی جائے گی اور اذا کو حکم ہوگا بول چلو اس وقت اس کی ران اور ہاتھ پاؤں گوشت پوست ہڈیاں سب گواہی دیں گے یہ تو ایسا تھا یہ تو ایسا تھا وہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میری امت سے ستر ہزار بے حساب جنت میں داخل ہوں گے یعنی وہ افراد بیان کر رہے ہیں کہ جو بغیر حساب و کتاب کے جنت کے اندر داخل ہوں گے فرمایا ستر ہزار حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ بغیر حساب و کتاب کے جنت کے اندر داخل ہوں گے اور ان کے طفائل میں ہر ایک کے ساتھ ستر ہزار ستر ہزار کو بغیر حساب و کتاب کے اللہ تعالیٰ جنت کے اندر داخل کرے گا اور ان کے طفائل میں ستر ہزار ہر ایک کے ساتھ ہوگا اور رب عزوجل ان کے ساتھ تین جماعتیں اور بھی دے گا جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گی معلوم نہیں کہ ہر جماعت میں کتنے ہوں گے اس کا شمار وہی جانے فرمایا تہجد پڑھنے والے بلا حساب جنت میں جائیں گے اس امت میں وہ شخص بھی ہوگا جس کے 99 دفتر گناہوں کے ہوں گے اور ہر دفتر اتنا ہوگا کہ جہاں تک نگاہ پہنچے وہ سب کھولے جائیں گے رب کا اعلیٰ فرمائے گا ان میں سے کسی امر کا تجھے انکار تو نہیں ہے میرے فرشتوں کی کاتبین نے تجھ پر ظلم تو نہیں کیا عرض کرے گا نہیں اے رب پھر فرمائے گا تیرے پاس کوئی یوزر ہے عرض کرے گا نہیں اے رب فرمائے گا ہاں تیری ایک نیکی ہمارے حضور میں ہے اور تجھ پر آج ظلم نہ ہوگا اس وقت ایک پرچہ جس پر اشد اللہ الہ وہ اشحد محمد رسول ہوگا نکالا جائے گا اور حکم ہوگا جا تلوا ارد کرے گا اے رب یہ پرچہ ان دفتروں کے سامنے کیا ہے فرمائے گا تجھ پر ظلم نہ ہوگا پھر ایک پلے پر یہ سب دفتر رکھے جائیں گے اور ایک میں وہ اور وہ پرچہ ان دفتروں سے بھاری ہو جائے گا دل جملہ اس کی رحمت کے کوئی انتہا نہیں جس پر رحم فرمائے تو تھوڑی چیز بھی بہت ہے یعنی اللہ تعالی جس کو بخشنا چاہے گا اس کے لیے اس طرح کے اسباب محلیہ فرما دے گا عقیدہ نمبر سات قیامت کے دن ہر شخص کو اس کا نام امال دیا جائے گا نیکوں کے دائیں ہاتھ میں اور بدوں کے بائیں ہاتھ میں کافر کا سینا توڑ کر اس کا بایاں ہاتھ اس سے پس پشت نکال کر پیٹ کے پیچھے سے پیا جائے گا جس طرح کی اللہ تعالیٰ نے کتاب امیری فیل کتابیا اور آگے فرمایا اوتیہ اوتیا کتاب شمالی فال تنی لم اوت کتابیا اور فرمایا اما من اوتیا کتابری ویسا عقیدہ نمبر آٹھ حوض کوسر کے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مرحمت ہوا حق ہے یعنی حوض کوسر کو بھی برحق ماننا ہے اس حوض کی مسافت ایک مہینہ کی راہ ہے اس کے کنارے پر موتی کے قبے ہیں چاروں گوشے برابر یعنی زاویہ قائمہ ہے کوئی اوپر نیچے نہیں ہے اس کی مٹی نہایت خوشبودار مشق کی ہے اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید شہد سے زیادہ میٹھا اور مشک سے زیادہ پاکیزہ اور اس پر برتن ستاروں سے بھی گنتی میں زیادہ جو اس کا پانی پیے گا کبھی پیاسا نہیں ہوگا جس طرح کہ مسند امام احمد بن حنبل کی روایت ہے من شرب امن ہو لم یزما باد کہ فرمایا جو اس سے پیے گا اس کو بعد میں پیاس نہیں لگے گی اس میں جنت سے دو پرنالے ہر وقت گرتے ہیں ایک سونے کا دوسرا چاندی کا عقیدہ نمبر نو میزان حق ہے اس پر لوگوں کے عمال نیک و بد تو لے جائیں گے یعنی میزان راجو یہ بھی برحق ہے اس کو برحق ماننا ہے نیکی کا پلہ بھاری ہونے کے یہ معنی ہے کہ اوپر اٹھے گا دنیا کا سا معاملہ نہیں کہ جو بھاری ہوتا ہے نیچے کو جکتا ہے میدان ہاتھتا ہے وہاں پر ترازو ہوگا لیکن وہ ترازو دنیا کے ترازو کی طرح نہیں ہے یہاں پر جو بھاری ہوتا ہے وہ نیچے جھکتا ہے اور جو ہلکا ہوتا ہے وہ اوپر اٹھتا ہے لیکن وہاں پر جو بھاری ہوگا وہ اوپر اٹھے گا اور جو ہلکا ہوگا وہ نیچے جھکے گا عقیدہ نمبر دست حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی زب نے مقام محمود عطا فرمایا کہ تمام اولین و آخری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ستائش کریں گے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آساسا کا ربو کا مقام محمود عقیدہ نمبر گیارہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایک جھنڈا مرحمت ہوگا جس کو لباول حمد کہتے ہیں تمام مومنین حضرت آدم علیہ سلاد سے آخر تک سب اسی کے نیچے ہوں گے عقیدہ نمبر بارہ سرات حق ہے پل سرات حق ہے یہ ایک پل ہے کہ پشت جہنم پر نصب کیا جائے گا بار سے زیادہ بریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا جس طرح کے مسلم محمد بن حنبل بخاری مسلم کے اندر ہے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہار واج فرماتی ہیں والی جہن ادک میں حد و میں سیف جنت میں جانے کا یہی راستہ ہے سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گزر فرمائیں گے پھر اور امبیا و مرسلین پھر یہ امت پھر اور امتیں امت امت گزریں گی حسب اختلاف اعمال پلسرات پر لوگ مختلف طرح سے گزریں گے بعض تو ایسے تیزی کے ساتھ گزریں گے جیسے بجلی کا کوندہ کہ ابھی چمکا اور ابھی غائب ہو گیا جس طرح چمک ہوتی ہے بعض تیز ہوا کی طرح کوئی ایسے جیسے پرندہ اڑتا ہے اور بہت جیسے گھوڑا دوڑتا ہے بعض جیسے آدمی دوڑتا ہے یہاں تک کہ بعد شخص سرین پر گسیٹتے ہوئے اور کوئی چونٹی کے چال جائے گا اور ان سرات کے دونوں جانے بڑے بڑے آنکرے آنکڑا ایک ہتھیار ہوتا ہے کنڈا سا ہوتا ہے جس طرح نہ کوئی تالاب کے اندر کنویں کے اندر کوئی چیز گر جاتی ہے تو اس کو نکالنے کے لیے کڑا سا بنایا جاتا ہے اس طرح آنکڑا پہلے زمانوں میں عام طور پر چلتا تھا اس طرح کے آنکڑے ہوں گے اما تعالی سے ہی جانے کے وہ کتنے بڑے ہوں گے لٹکتے ہوں گے جس شخص کے بارے میں حکم ہوگا اسے پکڑ لیں گے مگر بعض تو زخمی ہو کر نجات پا جائیں گے اور بعض کو جہنم میں گرا دیں گے اور یہ ہلاک ہوا یعنی جس کو جہنم کے اندر گرا دیں گے وہ ہلاک ہو جائے گا یہ <تصفيق> تمام اہل معاشر تو پل پر سے گزرنے میں مشغول ہیں مگر وہ بے گنا گناگاروں کا شفیع پل کے کنارے کھڑا ہو کر باد کمال گریا وزاری اپنی امت آسی کی نجات کی فکر میں ہے اپنے رب سے دعا فرما رہے ہیں اور بے سلم سلم اللہ ان گناگاروں کو بچا لے بچا لے اور ایک اسی جگہ کیا حضور اکبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دن تمام مواطن میں تمام جگہوں پہ دورہ فرمائیں گے کبھی میدان پر تشریف لے جائیں گے وہاں جس کے حسنات میں کمی دیکھیں گے اس کی شفاعت فرما کر نجات دلوائیں گے اور فوراً ہی دیکھو تو حوض کوسر پر جلوہ فرما ہے پیاسوں کو سیراب فرما رہے ہیں اور وہاں سے پل پر رونق افروز ہوئے اور گرتوں کو بچایا غرض ہر جگہ انہی کی دہائی ہر شخص انہیں کو پکارتا انہیں سے فریاد کرتا ہے اور ان کے سوا کس کو پکارے کہ ہر ایک کو تو اپنی فکر ہے دوسروں کو کیا پوچھے صرف ایک یہی ہے جنہیں اپنی کچھ فکر نہیں اور تمام عالم کا کبھار ان کے ذمہ ہے صلی اللہ تعالی علیہ و علی و اسفاب ہی وسلم یہ قیامت کا دن حقیقت قیامت کا دن ہے جو پچاس ہزار برس کا دن ہوگا جس کے مسائب بے شمار ہوں گے مولا اجزا اجل کے جو خاص بندے ہیں ان کے لیے اتنا ہلکا کر دیا جائے گا کہ معلوم ہوگا کہ اس میں اتنا وقت صرف ہوا جتنا ایک وقت نماز فرض میں صرف ہوتا ہے بلکہ اس سے بھی کم یہاں تک کے بعضوں کے لیے تو پلک چپکنے میں سارا دن طے ہو جائے گا اتنا بڑا دن کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فی یومن کا نام قدارو خمسین الفسنا پچاس ہزار سال کا ایک دن لیکن اللہ تعالی کے پیاروں کے سلسلہ میں وہ اتنا مختصر ہو جائے گا کہ آگ چپکنے کی دیر میں طے ہو جائے گا جس طرح کہ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَمَا امر امرسا اللہ کلمخل بسر او ہوا کرم یہ نہیں ہے کہ یہ نصوص آپس میں ٹکرا رہی ہیں کہ وہاں پر تو فرمایا پچاس ہزار برس کا ایک دن ہے اور یہاں پر فرمایا کہ آگ چپکنے کی دیر میں طے ہو جائے گا یہ مبتلا کے اعتبار سے کسی کو پچاس ہزار برس کا معلوم ہوگا اور کسی کے لیے آگ چپکنے کی دیر میں وہ ختم ہو جائے گا سب سے آزم و اعلیٰ جو مسلمانوں کو اس روز نعمت ملے گی وہ اللہ و تعالی ودل کا دیدار ہے کہ اس نعمت کے برابر کوئی نعمت نہیں ہے جیسے ایک بار دیدار میسر ہوگا ہمیشہ ہمیشہ اس کے ذوق میں مستغرق رہے گا کبھی نہ بھولے گا اور سب سے پہلے دیدار الہی حضور عطب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہوگا یہاں تک تو حشر کے احوال و احوال احوال یہ ہول سے ہے ہول کہتے ہیں وحشت اور خوف کو اور احوال یہ حالت سے ہے یعنی جتنے بھی یہاں پر خوف کی وحشت کی باتیں بیان ہوئی ہیں اور جتنے بھی حالات کا ذکر ہوا ہے کہتے ہیں مختصر بیان کیے گئے ان تمام مرحلوں کے بعد اب اسے ہمیش کی کے گھر میں جانا ہے یعنی ہر کسی کو ہمیش کی کے گھر جانا ہے کسی کو آرام کا گھر ملے گا جس کی اثائش کی کوئی انتہا نہیں اس کو جنت کہتے ہیں یا تکلیف کے گھر میں جانا ہے جس کی تکلیف کی کوئی حد نہیں اسے جہنم کہتے ہیں عقیدہ نمبر تیرہ جنت و دوزخ حق ہیں ان کا انکار کرنے والا کافر ہے کیونکہ جنت اور دوزخ کو ماننا یہ ضروریات دین سے ہے لہذا جنت اور دوزخ کا انکار کرنے والا کافر اور مرتد ہے عقیدہ نمبر چودہ جنت اور دوزخ کو بنے ہوئے ہزارہ سال ہو گئے وہ اب موجود ہیں یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا فرما دی ہے یہ نہیں کہ اس مت تک مخلوق نہیں ہوئی قیامت کے دن پیدا ہوں گی ایسے نہیں ہے بلکہ جنت اور دوزخ کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما دی ہے جنت کے سلسلہ میں فرمایا و للمتقین اور دوزخ کے لیے فرمایا حدترین اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کو ہم نے تیار کر دیا عقیدہ نمبر پندرہ قیامت و بحث یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا حشر حساب ثواب عذاب جنت دوزخ سب کے وہی معنی ہے جو مسلمانوں میں مشہور ہے جو شخص ان چیزوں کو تو حق ہے مگر ان کے نئے معنی گڑے مثلاً ثواب کے معنی اپنے حسنات کو دیکھ کر خوش ہونا اور عذاب کے معنی اپنے برے اعمال کو دیکھ کر غمگین ہونا یا اس طرح کے معنی گرتا ہے یا یہ کہتا ہے حشر فقط روحوں کا ہوگا وہ حقیقتاً ان چیزوں کا منکر اور ایسا شخص کافر ہے یعنی جنت تو ان سب چیزوں کو برحق ماننا ہے ان کو دل و جان سے تسلیم کرنا ہے اور ان کا مانا وہی ماننا ہے جو عام طور پر مشہور ہے جنت کے سلسلہ میں دو کے سلسلہ میں عام طور پر جو مشہور ہے وہی عقیدہ نظریہ رکھنا ہے اگر اس کے اندر تعویل گڑے گا کہ جس طرح کے سر سید احمد خان کہتا ہے کہ ثواب کا مانا اپنے حسنات کو دیکھ کر خوش ہونا یہی ثواب ہے یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی بعد میں انعام دے گا اور کچھ ازائش ملے گی جنت میں ایسا نہیں ہے فقط نیکی کرنے کے بعد اچھائی کرنے کے بعد جو خوشی محسوس ہوتی ہے یہی ثواب ہے اور برائی کرنے کے بعد جو غمگین ہوتا ہے بندہ اور جو تنگی محسوس ہوتی ہے یہی عذاب ہے اس کے بعد کوئی عذاب نہیں ہوگا کہ وہاں پر سانپ ہو بچی ہو قبر میں ہو عشر میں ہو یہ کوئی عذاب آگے نہیں ہے اس طرح تعوین کرنے والا کافر اور مرتد ہے اس کے بعد جنت اور دوزخ کی مختصر کیفیت بیان کریں گے جنت کا بیان انشاء شاء اللہ الرحمان کل کے سبق کے اندر ہم بیان کریں گے